دیکھیے شفاعت کئی قسم کی سب سے پہلے اس کی اقسام ملازہ فرمائی ایک ایسی شفات ہے جو بخاری شریف میں حدیث حضور علیہ السلاۃ وسلام ایک جگہ کہیں تشریف لے گئے ایک خاتون زارو قطع رونے لگی حضور نے وجہ پوچھی کہا حضور میرا ایک چھوٹا بچہ انتقال کر گیا حضور علیہ السلام نے فرما صبر کر کل قیامت میں وہ تیری شفات کرے گا حدی شریف میں ہے کہ کوئی عورت اگر حمل سے ہو تو اس کو کہتے ہیں نا اسقات حمل دو یا تین مہینے کا بچہ ضائع ہو جائے کل وہ بھی اپنی شکل و صورت کے ساتھ قیامت میں آئے گا اور اپنے ماں باپ کی شفاعت کرائے گا جو اسقات حمل ہو جائے بلکہ ایک حدیث شریف میں تو یہ جملہ بھی ہے کہ بچے جو چھٹپن میں انتقال کر جائیں وہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے اللہ سے جھگڑا کرے گا اللہ سے لڑے گا اور اللہ تبارک سال فرما گا او بچے کیوں لڑتا اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے گا اولیا <تصفح> بھی شفات کریں گے علما بھی شفات کریں گے بلکہ یہ تک ہے کہ کوئی عالم دین کو کسی آدمی نے لوٹا بھر کے پانی وزو کے لیے دیا وہ عالم اس کی شفات کرے گا تو <تصفح> شفات کے درجات ٹھیک ہے نا بچے بھی کر رہے ہیں اولیا بھی صحابہ بھی وغیرہ شفات کبرا کا منصب جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا جب شفات قبرا کا منصب حضور علیہ السلات و کا اور یہ رمض یہ مسئلہ سارے نبیوں کو معلوم کہ شفات قبرا جو ہے حضور علیہ السلام کریں یہ جو مسلم شریف میں حدیث ہے شفات قبرا کے متعلق کہ سارے امت کے لوگ کہیں گے آج اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی شفی کو تلاش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری شفاعت کرے تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں نفسی نفسی اظہب ولا غیر کسی اور کے پاس جاؤ کیوں منع کیا انہوں نے کیا شفات وہ نہیں کر سکتے وہ کر سکتے ہیں۔ وہ بھی نبی ہر نبی اپنی امت کے بعد مگر شفات قبرا کا منصب صرف حضور علیہ السلام کو ملا گئی جیسے قرآن مجید کے آئس سے بھی آسا آئی یب آسا کربو کا, کا مقام محمود پندرواں پارا سورے بنی اسرائیل کی آئے کہ آسا آئی یب آسا کربو کا, کا مقامہ محمود مقام محمود کیا ہے فرما مقام محمود سے مراد شفات قبرا کا منصب ٹھیک ہے ہر نبی کو چونکہ یہ معلوم ہے تو جن جن کے پاس وہ جائیں گے وہ ان کو یہ کہہ دیں گے اد ہبو اللہ کسی دوسرے کے پاس جاؤ آخری میں سب پہنچیں گے حضور علیہ السلام کے پاس چونکہ شفات کبرا کا منصب حضور علیہ السلام کے پاس حضور یہ نہ فرمائیں گے اد ہب اللہ کسی دوسرے کے پاس جاؤ حدیث شریف میں انا لہا انا لہا آؤ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں میں تمہاری شفاعت کروں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں شفات کے لیے جائیں گے اور حدیث شریف میں کہ طویل سجدا فرمائیں گے اور طویل سجدہ فرمانے کے بعد اللہ کی وہ و سنا بیان کریں کہ آج تک کسی نے ویسی اللہ کی تعریف بیان نہیں کی اور ربی کریم فرما میرے حبیب اٹھاؤ اپنا چہرہ کیا مانگتے ہو کہا یہ اللہ میں اپنی امت کی مفرت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرما کر میرے حبیب ہم تو تم سے وعدہ کر چکے ہیں یہ قرآن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا سوف یوتی کا میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہیں راضی کر دوں مانگو کیا مانگ تو امت کی شفات فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت کی شفات فرما دے گا اور مغفرت فرمایا بلکہ ایک حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا کہ میں ایک ایک کر کے اپنی امتیوں کو جہنم سے نکالوں گا اور اگر ایک بھی میرا غلام جہنم میں ہو میں اس وقت تک اللہ سے راضی ہونے کا اعلان نہیں کروں گا تا وقت اسے جہنم سے نکالنا بس چونکہ حضور تو شفاعت کریں اور یقیناً ہوگی ہم یہ دعا کریں کہ جب حضور اپنے غلاموں کی شفاعت کریں تو ہمارا نام حضور کے غلاموں میں اور یہ یاد رکھے کہ عمل سے روزہ نماز یقیناً یہ ذریعہ نجات لیکن ہمیں پتا نہیں کہ اس میں کہاں فساد ہوا کسی میں اخلاف تھا یا نہیں تھا ہماری آپ کی نجات تو حضور کی سفارشی سے ہونی یہ تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا ٹھیک ہے